اور بس سارا کوت برا چیزی تو کتھو دنیا ہو چیز ہے اچھا بھی جنرگانے جا سکتے فائد لہو رکھا ہے اس سے بہتر نہیں پیدا جان نی کرتے جان سن دن بار چان سیز جان بار سے یہ پانچ بھی جان سو کرتا کہ میرے پہتر بہتر جان دے سر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 جمہوریہ گنجے فوج تری فوج ہوج تری جج ہو سارا ماں تو انصاف پتہ نہیں کیا دینا بھائی وہ ظلم کر رہے نے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 جستا کی فری وہ سنا لیا दंजर, रे सामने झूठ बोली जाता गई दस हूं इन्ह वेवाईमान मतलब है मुफ्त जरा गुलामसूर की गल कर दी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 میں میں ہے او آیا لاہور پورے فضل مولوی فکیر کر آیا کرنے نے تیرے تیار سوری جانت بھئیے تیرے مرنے نالے نکل گیا ہے تیرے سوک تیرے بندے سرے نفت کھانے پہنے تھوڑی بیالہ تیرے کو تیرے بات تیرے چھوٹے اندر لکھنا جا لکھنا جا <laughs> تیرے تیرے سورہ سے چھوٹے تیرے سورہ سے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 کی مراد بےائی بے کیونکہ جی سن بے بے سنو پتا سورچے بندہ گوڈے موڈے میںاضر میں ان شاء اللہ عظیم پتوں کی دماغ تیار رکھا سوال <San> چشتی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 نہیں <tries>